کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا تم فرماؤ کہ تم اسے بنا ہوئی دس صورتیں لے آؤ اور اللہ کے سوا جو مل سکے سب کو بللو اگر تم سچے ہو